اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں ہر جگہ شاہد کا معنی گواہ ہیں تو آپ کو کم از کم اپنی بیویوں کے بارے میں بھی تو پتا ہوگا بھیا کیا میٹنگ کر رہے ہیں تو ایک آیت میں آ جائے شہید اور شاہد اس کا معنی گواہ اس کا معنی حاضر و ناظر اور دوسری آیت کہہ ہے کہ اللہ باغ نے فرمائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اچھا خدا کی شاد ہے کہ پہلے حضور کی اپنی بیویوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کیا سیدھا ہے ایمان سے سمجھیں اگر حضور کی بیویاں بیوی عائشہ بی, بی, بی, بی, بی حفصہ کو یہ علم ہوتا کہ حضور عالم الغیب ہیں اور ہر چیز دیکھ رہے ہیں ہر جگہ موجود ہے تو وہ بیٹھ کے میٹنگ کرتی یعنی کچھ عقل بھی تو اللہ نے دی ہے نا آپ ان جھگڑوں میں نا بڑے گی جیتے بندی یہ کہتے ہیں اور بریلوی یہ کہتے ہیں اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں اور تبلیغ والے یہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دی ہے آپ بھی تو کھرے اور کھوٹے میں تویز کر سکتے ہیں آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے کہ آپ ایک اچھی چیز کو اور بری چیز کا فرق کر سکے تو آپ غور کریں کہ گھر میں رہنے والی بیوی حضور نے اپنی ایک بیوی سے کہا کہ میں یہ بات تمہیں بتلا رہا ہوں لیکن یہ بات کسی کو نہیں بتلانی ٹھیک ہے یار خبر تھا کسی کو نہیں بتے میرا راز ہے اس بیوی نے جا کے دوسری بیوی کو بترا دیا اللہ پاک نے خبر دی کہ اس بیوی کو آپ نے منع کیا تھا اسے نے دوسری بیوی کو اپنی سہیلی کو بترا دیا اب حضور پاک نے جب آگے خبر دی فلمان ابا ہابی ہی کالت من امبا کا اب حضور نے آ کے فرمایا کہ بی بی تم نے کیا کیا میں نے کہا یہ بات کسی کو نہیں تم نے کیوں بتائی تو بی بی نے فوراً کہا کہ من انبا کہا دا کہ محمد نے آپ کو یہ کس نے خبر دی ہے آپ پر یہ راز کیسے کھلا ہے تو میرا اور اس کے درمیان میں بات ہے اور بھی تیسرا تھا ہی نہیں تو اگر وہ حاضر ناظر سمجھتی تو پہلے تو راز کھولتی کیوں کہتی کہ میں راز کھولوں گی حضور تو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں موجود ہیں اور اگر وہ یہ عقیدہ بھی رکھتی کہ انبیاء ہر جگہ سرکار دو عالم حاضر ہیں موجود ہیں ناظر ہیں عالم الغیب ہیں تو پوچھتی کے من امبا کہا تھا جی آپ کو کس نے خبر دی اچھا اس کا جواب یہ تھا نا حضور فرماز قوال کی بات کر رہی ہوں عجیب میری ہو ہوگی کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو شاہد ہوں اللہ نے مجھے شاہد بنا کے بھیجائے میں تو ہر ہر چیز کو جانتا ہوں لیکن اللہ کا پیغمبر یہ نہیں کہتا بلکہ کیا کہتے ہیں نبانی الخبیر. کہ مجھے اس علم والے نے خبر اس جاننے والے نے خبر دی یہ نہیں کہ میں موجود ہوں میں نے خود سنی ہے میں نے خود دیکھی ہے تو اللہ تا فرمائی یہ آیتیں شاہد و شہید کی تو اتر چکی تھی یہ تو ان کے بعد کی صورتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اخوانا میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا تو صحابہ نے پوچھا سل اور نہ اخوان کو ہم آپ کے بھائی تو ہیں آپ کے پاس نہیں انتم اساب ہی تم تو میرے صحابہ ہو میرے بھائی تم نہیں ہو بھائی تو وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے تمہارے بھرنا ہے ان کو وہ میرے بھائی ہوں گے تم تو میرے صحابہ ہو مقامِ صحبت الگ ہوتا ہے اقوت ایمان تو سب کے ساتھ ہوتی ہے تمام مومن بھائی ہیں تو کیا سب کا مرتبہ برابر ہو جائے گا وہ تو صحبت تو خاص ہے وہ تو مقامِ صحابیت ہے جس کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تو اب اگر وہ آپ ہر جگہ حاضر و نادر موجود ہیں ہر چیز دیکھ رہے ہیں بعد میں آنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں تو تمنا کرنے کا کیا مطلب کہ میری تمنا ہے اسی طرح جناب اب اصل میں بات یہ دیکھیں کہ یا تو اللہ عالم جان بوجھ کے وہ ایسی باتیں کہتے ہیں ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ جو حضرات ہیں جو اس شرک و بدعات میں گرے ہوئے ہیں یا اللہ و عالم وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دیکھنا اب دنیا میں قادیانیت کا بھی تو فتنہ ہے نا وہ بھی تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نبی بن گیا احمد علی جہاں نبی بن گیا اور گوہر شاہی تو ابھی پیدا ہوا ابھی مرا ابھی کسی دور کا فتنہ ہے اللہ معاف کرے اس نے تو ایسی ایسی باتیں کی کہ جو زبان سے آدمی دوہرا بھی نہیں سکتا تو یا تو اللہ عالم یہ آمدن جان کے عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور یا یہ ہے کہ بات سمجھ نہیں آئی یا پھر یہ ہے کہ کسی اپنے یعنی نشے الفت و محبت میں ایسے کھو گئے ہیں کہ جیسے آدمی نشے میں اس کو پتہ نہیں لگتا نہیں کہ میں نے کیا کہا پتہ سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف اور اجواع امت کے خلاف قیاس کے خلاف وہ کہا کے خلاف محدثین کے خلاف اور اللہ کے خلاف لیکن نہیں وہ اپنی دلیل پہ دڑے ہوئی حضور گواہ ہے ہر جگہ ہوتا ہے اور بغیر دیکھے گواہی ہو نہیں سکتی سب سے پہلے تو بعد یہ سمجھیں کہ بھئی یہ اللہ یہ اللہ جانتا ہے دلوں کے راز کے کیا ضد ہے حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت نے ملکوز حصہ اول میں لکھا ہے کہ ایک کنہیا کافر جو ہے وہ بھی ہر جگہ حاضر نادر تھا اللہ کافر بھی حاضر نادر ہو گیا نبی بھی حاضر نادر ہوگی اس لیے میں کہتا ہوں یا تو پتہ نہیں کبھی کبھی وہ کسی نشے عشق میں ہوتے ہیں اور ایسی باتیں ان سے سادر ہو جاتی ہیں اللہ عالم یا باتیں سمجھ نہیں آ سکتی ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے جب ایک پہلو پر طبیعت جم جائے نا پھر سارے آیات قرآن کے دلائل اسی پہ دیتا ہے اب دیکھیں نا بعد مفسرین نے لکھے احکام ہر آیت سے وہ احکام ثابت کرنے کی کوشش کریں اچھا بعد مفسرین کا رجحان ہوتا ہے جہاد پر وہ ہر آیت سے جہاد ثابت کریں اچھا بعض لوگوں کا رجحان ہوتا ہے تبلیغ پر ان کو سارا قرآن نظری تبلیغ آتا ہے باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ذہن ہے بن گیا ہے, خدمت ہے اچھا جو سچی بات ہے وہ تو سچی بھی تبلیغ قرآن کا فرمان ہے رضول کا فرمان لیکن اس کو ذہن پہ اتنا وہ یعنی مسلط ہو جاتی ہے وہ بات کہ دوسری بات ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی یا تو ان پر بھی یہی ہے یا ذد ہے اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اگر بغیر دیکھے گواہی نجائز ہے یہ جو دن رات آپ کے مزن ہر اذان میں کہہ رہے ہیں اشاد اللہ اراح اللہ و اشاد ان محمد ال رسول اللہ یہ کیا کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کوئی مابود براہک نہیں مگر اللہ ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہ گواہی دے رہے ہو جب بغیر دیکھے گواہی ہو ہی نہیں سکتی گواہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر چیز دیکھ کے گواہی دے تو آپ نے اللہ کو دیکھا ہے آپ گواہی دے رہے ہیں وہ اشہاد ان محمد رسول اللہ اور نماز میں گواہی دیتے ہیں ان محمد ان اب ہو اور ہر بندہ ہر نماز میں گواہی دے رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہے تو آپ کیسے گواہی دے؟ اگر لفظ شہادت کا معنی یہی ہے جو ہمارے بھائی کرتے ہیں کہ بھائی شاہد کا معنی ہی یہی ہے کہ گواہ وہ ہے جو موجود بھی ہو اور دیکھنے کے بعد گواہی دے تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر ایک بات علم نشرہ ہے اگر ایک بات بڑے سے بڑے سکا لوگوں سے ہمیں پہنچی ہے تو اس پر بن دیکھے گواہی دینا بھی جائز ہوتا ہے چاہے وہ بات ہم نے نہ بھی دیکھی ہمیں حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے ہم گواہی دیتے حضور پاک نے فرمایا کہ وہ لا شریک ہے ہم گواہی دیتے حضور نے فرمایا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ ہم گواہی دیتے ہیں چونکہ حضور نے جو فرما دیا ہے اسی لیے اب اس کو یوں سمجھے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اپنے گھر سے نکلے تو ایک آدمی تھا بن شبنسواد اس نے ایک گھوڑا بیچا وہ آرا تھا دیہات میں جنگل میں رہنے والا بیچالا اس کو زیادہ یعنی بہرحال اس کے اندر وہ دیہات کی جہالت کی وجہ سے جفا کشی اور کم علمی یہ ساری چیزیں کی. حضور نے اس سے ایک گھوڑا خریدا قیمت طے ہو گئی سودا ہو گیا حضور نے فرمایا تم ٹھہرو اور میں جا کے ابھی آپ کے لیے پیسے لاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیسے دینے کے لیے گھر تشریف لے گئے اتنی دیر میں کوئی اور بندہ جو گدرا تو دیکھا گھوڑا لے کے کھڑا دے گا گھوڑا بیچو گے تھا کہا کتنے پیسے دو گے تھے اتنے لوں گا تو اس نے وہ حضور پاک والے پیسوں سے زیادہ پیسے کہے اگلے نہیں قبول کرے گا چاہیے تم گھوڑا دے لے. اس کو پیسے زیادہ مل گئے پہلے سودے سے پھر گیا حضور علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے پھر میں ہاں بھائی پیسے پکڑو بڑھوا جی حضور میں نے تو آپ کے ساتھ سودا نہیں کیا آپ کی میری بات تو ہوئی تھی لیکن سودا نہیں جب آدمی کی نیت بدل جائے نا جی پھر بہانے بہت جب آدمی کی نیت ہی خراب ہو جائے تو پھر کہتے ہیں وہ چیز جی نہیں اور اصل میں اصل اگر میں نے یوں کہا تھا نا میرے خیال میں مگر پھر آپ نے بھی یوں کہا تھا اگر مگر شروع ہو جاتی ہے حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے اللہ کے نبی کے ساتھ تم نے سودا کیا سودا طے ہو گیا میں پیسے دینے کے لیے کہ آپ کے پاس گواہ ہیں کہ آپ کا میرا سودا ہو گیا اب خدا کی شان ہے کہ اس وقت گواہ کوئی نہیں تھا تو حضرت حزیما ایک صحابی ہے فرمایا حضرت حزینا ہاں ایک صحابی ہیں وہ یہ باتیں سنتے سنتے قریب آئے اور انہوں نے آتے ہوئے کہا کہ نا آرشاد یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور آپ نے گھوڑا خریدا ہے اور اس نے بیچا اب وہ بھی شرمندہ ہو گیا کبھی گواہ تو نکل آیا اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک تو حضور اتنے خوش ہوئے فرمایا حزائم تم تو موجود نہیں تھے تم نے کیسے گواہی دی رسول اللہ جب آپ پہ جبریل واہی لاتا ہے ہم موجود ہوتے جب آسمانوں پہ آپ میں پہ گئے ہم موجود تھے جب آپ کی زبان نے کہہ دیا ہے تو بات ختم ہوگی میرے ہونے کی کیا ضرورت جب میرا ایمان ہے کہ محمد عربی صادق المصدوق ہیں صادق الامین ہیں امین آپ کی زبان سے غلط لفظ نکل ہی نہیں سکتا آپ نے ہمیشہ جو فرمایا جو فرمائیں گے سچ ہوگا جب آپ نے کہہ دیا کہ سودا ہو گیا تو میں گواہی کیسے نہ دوں حضور پاک اتنے خوش ہوئے آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر کسی مسئلے میں یہ میرا صحابی بھی گواہی دے دے تو دو, دو کی بھی ضرورت نہیں اسی ایک کی گواہی کا اب آپ اندازہ کریں کہ اس نے گواہی دی اور اسے دیکھا بھی نہیں نہ موجود ہے نہ دیکھا ہے لیکن چونکہ سرکار تو عالم کی زبان سے باندھنے کے لیے ہے کون شک کرے تو مطلب یہ ہوا کہ جب ہمیں کوئی پکی بات مل جائے گی تو اس کے نہ ہونے کے باوجود بھی ہم گواہی دیں اچھا اسی طرح قرآن میں دیکھیں وہ کا دلی کا وسطاس اللہ نے فرمایا حضور کی امت جو ہے یہ امت وسط ہے اور قیامت میں یہ تمام لوگوں پہ گواہی ہے کیا والے دن حضور کی امت گواہی دے گی تو حضور کی امت کیسے گواہی دے گی نو علیہ السلام کی قوم پہ گواہی دے گی اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہ موسا علیہ السلام کی قوم پہ نہ حضور کی امت موجود ہے نہ انہوں نے نو علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے تو گواہی کیسے دے گی یعنی یہ تو اللہ کا قرآن ہے ہے کہ لٹکون شہادا تاکہ قرآن کہتا ہے کہ جب کافر قیامت کے دن انبیاء کی ربوت و دعوت کا انکار کریں گے اور اللہ حکم دیں گے کہ انبیاء و رسل کو کہ گواہ لاؤ تو حضور کی امت جو ہے وہ ان کے حق میں گواہی دے گی تو آپ موجود ہی نہیں نہ آپ نے انولہ اسلام کو دیکھا ہے کیسے گواہی دیں گے تو معلوم کیا ہوا کہ جب اللہ کے نبی نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ وہ سارے پیغمبر سچے ہیں اور یہ سارے واقعات سچے ہیں ان سب نے دعوت دی کبو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو جب ہمیں اللہ کے نبی پاک نے بتلا دیا تو حضور کے فرمانے پہ ہم نے گواہی دے دی نہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہ وہاں موجود ہونے کی ضرورت ہے اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابدیل صحابی ہیں ان کے ساتھ دو نصرانی تھے اور وہ سفر میں تھے اور سفر میں اللہ کی شان ہے کہ وہ بہت بیمار ہو گئے اور موت کے قریب آ گئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بلایا کہ بھائی یہ میرا اسباب ہے مال ہے سامان ہے یہ سارا چیک کر لو اور یہ میری وسیعت ہے مہربانی کر کے تم جب جاؤ تو میرے گھر والوں کو رشتہ داروں کو پہنچا دینا میری تو موت آ رہی ہے اور انہوں نے اللہ کی شان سے عقل مندی یہ کی کہ ایک فرست سامان کی بنا کے سامان میں ڈال دی اور ایک وسیع نامہ بہ لکھ کے ان کو دے دیا اور یہ دونوں غیر مسلم ہیں نصرانی ہیں تو جب ان کو دے دیا تو انہوں نے جناب والا یہ ہے کہ واپس جب آئے تو اس سامان میں ایک جام تھا چاندی کا یعنی گلاس سمجھ سمجھنے جام سمجھ سمجھنے کچھ سمجھ اور بڑا قیمتی وہ جام تو ان دونوں نے اس جام کو تو نکال لیا اور باقی سامان پہنچا دیا ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ تفصیل موجود ہے سامان کی تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا یہاں بلکہ ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کا مکان تھا مدین منورہ میں پرانی بات ہے لوگوں سے سنی سنائی تو اس کے بعد جناب وہ بندہ چلا گیا اور قابض ہو گیا پھر وہ چلا گیا اور قابض ہو گیا اور قابض ہو گیا, قابض ہو گیا یعنی اس کو تقریباً یوں سمجھنے کہ ایک سدی بیت گئی اب جناب اس صاحب مکان کے اب اولاد کی اولاد پوتے در پوتے در پوتے کرتے کرتے کرتے ان کو پتہ چلا کہ مدین منورہ میں ہمارے بڑے دادا نے ایک بہت بڑا مکان خریدا تھا اور وہ تو سنا ہے کہ اب ماشاءاللہ اتنے ملین کا بکے گا تو یہ پیسہ تو لالچ بڑی چیز ہے تو اچھا ان کی کوئی ایک پرانی دادی تھی اس نے ان کو ایک بات بتلائی تھی کہ تمہارا دادا کہتے تھے کہ وہ مکان جو میں نے لیا ہے تو اس کی جو رجسٹری ہے سرکاری اس کی ایک فوٹو کاپی بنا کے میں نے اس کی فلاں دیوار کے نیچے دفن کر دی تھی یہ بلڈنگ میں بنا رہا تو یہ بات بچوں کے دماغ میں تھی انہوں نے آ کے یہاں دعویٰ کر دیا حکومت نے کہا ثبوت دو نے کہا جی ثبوت تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ کاضی صاحب اپنا عملہ بھیجیں کھدائی کرائیں اگر اندر سے ثبوت نکلا ہے ٹھیک ہے نہ نکلے ہم پارے کھدائی کرائیں گے تو اندر جہاں لوہے کے پہلے زمانے رول ہوتے تھے اسی میں کاغذات کیم قیمتی جو تھے نا وہ بند کر کے رکھے جاتے تھے تو وہ جناب روحے کا رول نکل رہے اندر سے وہ کاغذ نکل رہا ہے باقاعدہ رجسٹری باقاعدہ نام باقاعدہ اس کی تصدیقات کا دن کا وہ شروع ہوگی بات ہی بھی. بھی جب ان کے دادے کے نام کی رجسٹری موجود ہے تو اس لیے وہ سامان میں جو فرش تھی اس میں تو وہ جام کا ذکر موجود تھا ان کے وہ سہارے جب وہ فرشت پڑی انہوں نے کہا ان لوگوں سے جا کے کہ اللہ کے بدے اس میں سونے کا چالی کا ایک جام تھا باقی سامان تو سارا موجود ہے جام کہا گیا انہوں نے کہا جام نہیں تھا بہرحال وہ پکڑ گئے اور کچھ عرصہ بیت گیا بات پرانی ہو گئی ایک دن وہ صاحب سامان جو تھے ایک سنار کے دکان پہ گزرے تو وہ جام بک رہا تھا اس پہ اس کی کوئی خاص علاوت بھی تھی انہوں نے علامت سے پہچانا اور سنار سے کہا بھی یہ جام کہاں سے آیا انہوں نے کہا مجھے فلا فلا نے بیچا اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے دعوی کی کہ آپ سن رہے کس طرح ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے اللہ کے نبی نے بلایا اور اس کے بعد مشاہد دلائل انہوں نے کہا جی دلائل تو نہیں ہے لیکن اس کا کاغذ بھی اس کے اندر موجود ہے جام ہم نے پہچان لیا ہے اور انہوں نے سارا سامان دیا صرف جام کا انکار کیا انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو نہیں مانتے مدعی دئی گوا ہے گواہ لے ہے انہوں نے کہا جی گواہ تو ہمارے پاس نہیں ہے پھر قسم کا اچھا اسی طرح قرآن نے مسئلہ کیا ہے کہ اگر مسلم وہ جھوٹے ہوں تو آپ اور بندے لا سکتے ہیں اگر وہ جھوٹی گواہی دے جائے تو آپ اور دو پیارہ دار لگا طلب کر کے ان سے گواہی دے سکتے ہیں وہ کہیں جی وہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے سچی گواہی دی ہے تو آپ ہم نے دیکھا تو ہے نہیں تو گواہی کیسے دے رہے ہیں اسی لیے بات کو سمجھے میرے عزیز کہ کبھی گواہی اسی طرح ہوتی ہے کہ آدمی مشاہدہ کرتا ہے آدمی واقع آگ کو دیکھتا ہے تو گواہی دیتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب بعد ہی اتنی وسوخ سے سپا لوگوں سے اتنے سچے لوگوں سے ہمیں پہنچ جائے کہ جن کے اندر ہمیں جھوٹ بولنے کا شب ہی نہ ہو تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں حضور نے فرمایا خدا ہے ہم نے مان لیا حضور نے فرمایا عرش ہے ہم نے مان لیا حضور نے فرمایا کرسی ہے ہم نے مان لیا حضور نے فرمایا جنت ہے ہم نے مان لیا ہم نے دیکھا تو کچھ نہیں بن دیکھے خدا مان لیا ہے اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا تو اس لیے ہمیشہ یاد کہ تو شاہد کا آنا یہ اچھا اب ایک وہ اور ایک دھوکھا دیتے ہیں اللہ ہدایت ہی دیکھتے کیا کرے آدمی کہ اتنی چال در چال ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے وہ کہتے تھے نا کہ اللہ تبارک تعالی حاضر ناظر ہو ہی نہیں سکتا حاضر ناظر تو وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا اب حاضر ہو گیا اور نادر وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے نہیں دیکھ رہا تھا اب دیکھ رہا ہے اللہ کے سامنے تو ہر چیز موجود ہے ہر وقت موجود ہے وہ تو کہیں غائب ہوئے ہی نہیں جب غائب نہیں تو حاضر کیسے ہو گئے اب اسی سے وہ لوگوں کو دھوکھا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کی بھی صفت ہے شہید جیسے اللہ نے فرمایا سرمایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الدین کلہی وکفا باللہ کا کل ایو شہین اقبار و اسی طرح اللہ کا کئی مقام پہ ہے کہ شہید ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر شہید وہ ہوتا ہے جو دیکھ کر گواہی دے یا لوگوں کی بات سن کے بھی گواہی دے تو پھر اللہ کی صفت شہید ہو نہیں سکتی اللہ لوگوں کی بات سن کے گواہی دیتا ہے تو پھر اللہ کو شہید کیوں کہا گیا میں یعنی نے آپ اندازہ فرمائے اللہ پاک ہدایت کہ جب آدمی کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں اور جب آدمی کسی بات لقیدے پہ جم جاتے ہیں تو پھر وہ یعنی جیسے کسی نے کہا تھا کہ خود تو بدلتے نہیں کو بدلتے خود تو بدلنے کے لیے آتے پھر وہ بعد سے بعد پکڑتے ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بی بی ایشا فرماتی ہیں کان یو با شرونی و حضور پاک میرے ساتھ مباشت فرماتے تھے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی حتٰ کہ اب جناب اس کو دشمنوں نے یوں نے کہا قرآن کہتا ہے ولادا شروع قرآن کہتا ہے کہ بھی عورت کے ساتھ مباشرت جائے گی نہیں دل وہر کل پاتا دل ولا تی طرح قرآن کیسے ولادا شیرو ہن تمہ ساجد اور حضور کیسے یو با شرونی کہا اس کا مان یہ ہے عدیث, ہے عدیث, ہے عدیث کا انکار کر حالانکہ مان مباشرت کا ہر جگہ یہ نہیں ہوتا مانا مباشرہ کا لکھا البشرت بشرت جیسے نہیں اب بیوی بی ایک چار پائپ اکٹھے لیٹ جائیں ایک دوسرے کو بدل لگ رہا ہے اس کا منع یہ تو نہیں اب وہ تو حالت حیض میں جائز ہے کوئی منع نہیں حالت حیض میں جمع بنا ہے یہ تو نہیں کہ ہاتھ ملانا بھی بنا ہے بیوی بی کے ہاتھ سے روٹی کھانا بھی بنا ہے بیوی بی کے ساتھ لیٹنا بھی بنا ہے تو اس لیے اب سمجھیں کہ جو لفظ جہاں جس کے لیے بولا جائے گا مانا اسی طرح کا کیا جائے گا بصلاً اللہ کی صفت ہے رعوب رحیم اور یہی صفت حضور کی بھی ہے رعوب رحیم اللہ کی صفت ہے سمی بصیر اچھا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر انسان کو ہم نے سمی اور بصیر بنایا پہ اللہ عمی کافر بھی سمیع کافر بھی بصیر مسلمان بھی سمی مسلمان بھی بصیر اچھا اللہ کی صفت ہے حفیظ علیم اور حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں خزائن الارض انی حفیظ ان علی تو وہاں حفیظ علی یوسف علیہ السلام کی بھی صفت آ رہی تو بات کو سمجھیں تو ہر جگہ وہ ترجمہ کریں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوگا جب اللہ کے لیے لفظ شاہد بولا جائے گا تو جو اللہ کی شان کے مطابق ہے کہ وہ تو ضرور ضرورے کے جاننے والے ہیں اور کو کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے لیے جب ہم سمیع و بصیر کا لفظ استعمال کریں گے تو جو اللہ کی شان کے لائق ہوگا مخلوق کے لیے جب استعمال کریں گے تو جو مخلوق کے لائق ہوگا جیسے مسلم اردو میں کہتے ہیں میاں اچھا ہمارے محاورات میں آپ پورے ہند میں پاکستان میں یعنی کسی بھی ملک میں جائیں تو آپ وہ سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں اللہ میاں اچھا کہتے ہیں جی میاں بیوی بی اچھا توتے کو بھی کہہ دیتے ہیں مٹھو میاں میاں مٹھو تو ہر جگہ ایک ہی منع کرو گے یعنی جو اللہ کے لیے کرو گے وہی بی میاں بیوی بی کے لیے کرو گے جو اللہ کے لیے کرو گے وہی نعوذ ملا ایک جادر توتے کے لیے کرو گے مانا تو لفظ تو ایک ہے لیکن ہر جگہ استعمال اس طرح ہوگا جہاں جہاں اس کا محل ہوگا جیسے اللہ فرماتے ہو سی کلین تک سی کل لذیل تکم انتیمرا اور فرماتے ہو سیتلزی نپرو الا جہنم دونوں جگہ ایک لفظ ہے سیتا اللہ فرماد ہے کافروں کو چلا کے لے گیا جہنم کی طرف مومنوں کو جنت کی طرف لفظ سا ساکھ ہے سا کا یہ سیخو مادہ واحد ہے سو کا مادہ ہے تو لفظ ایک ہے لیکن شتانہ ما بھائی نہ کہاں مومنوں کو لے جانا جنت میں ان کو اعزاز اکرام کے ساتھ اور کہاں کافر کو جہنم کی طرف لے جانا مار مار کے کافر لے جائیں گے یا تر پونا ادا ہم لیکن لفظ تو ایک ہے لیکن من ہر جگہ اس طرح ہوگا جو شان کے مطابق ہے اب دیکھو نا جی ایک آدمی شیر اور شیر کو شیر پڑھ لے یا شیر کو شیر پڑھ کے دوخے میں پڑ جائے تو ہمارا تو کوئی نہیں اور نہ دکھنے میں تو ایک اکشیپ لکھو یا چیپ لکھو تو اسی طرح اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ سے کسی کو دکھا دیا جا سکے اچھا اور ایک اور ان کی دلیل اور ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ انفی ان وفی کم رسول وہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے وفی کم تمہارے اندر رسول موجود ہے وہ کہتا ہے اس سے بڑی کو دلی رہ گیا تازے دادے نہیں کہ تمہارے اندر رسول وفی کم اچھا اسی طرح قرآن پاک کہتے ہیں کہ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَو بِي كثيرٍ مِّنَ قرآن کہتا ہے کہ جان لو انفی کم رسول اللہ تمہارے اندر رسول ہو جائے وہ کہتے ہیں جناب یہ تو دلیل ہے کہ ہر جگہ تمہارے اندر رسول اللہ موجود ہے وہ کہتے اور حادر نادر کی ہم کیا دیں اب جناب بات کو سمجھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فی کم رسول یعنی حضور ہر جگہ موجود ہیں اچھا قرآن میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ پر عذاب نہ آیا ان کے ظلم بڑھ گئے ان کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو صحابہ کی بھی تونا ہوتی تھی کہ اللہ ان کو کہا تھا نہیں ہمیں مار رہے ہیں رات دن ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں ان کو تباہ کرے خدا اچھا حضور کے دل میں بھی تونا آئی تو اللہ پاک نے قرآن نازر کیا کہ ببا کام میرا بتائی میں ان پہ کہوں آپ جو ان کے اندر موجود ہے وکے میں آپ جو بیٹھے ہوئے سب کہہ رہے بھیجیے جب حضور چلے گئے تو عذاب آ گیا تو معنی ہے کہ اب تو موجود نہیں اگر حضور ہر جگہ موجود ہے تو پوری امت پر کہیں عذاب آنا ہی نہیں چاہیے نہ کسی جگہ زلزلہ آئے نہ کسی جگہ عذاب آئے نہ کسی جگہ برکان آئے نہ کسی جگہ طوفان آئے یہ تو رات دن حوادث پہ حوادث زلازل پہ زلازل عذاب پہ عذاب آ رہے ہیں تو مانا اگر حضور موجود ہے تو پھر عذاب کیسے آ گیا؟ کیونکہ وہ طلحہ کہتے ہیں جب تک آپ موجود ہیں میں عذاب نہیں کروں تو اصل بات کیا تھی کہ وہ فیق رسول ہو گئے رسول پاک تمہارے درمیان میں موجود ہیں ان نے سمجھا کہ ہر جگہ موجود ہے یہ ترجمہ اپنی طرف سے کر لیا موجود ہیں صرف ایک لفظ ہر ہی لگانا تھا نا ہر جگہ موجود یہ تھوڑا سا ایک لفظ لگا دیا اور یہ نے سمجھا کہ قرآن میں تھوڑا سا ایک لفظ بھی لگا دو تو بندہ سیدھا کافر ہو جاتا اصل واقعہ یہ تھا کہ اوس اور خدرج کے دو قبیلے تھے انصار کے اور ان میں صدیوں سے لڑائی تھی امرس تقریباً ان کی جنگ جو ہے وہ ایک سو بیس سال جاری ہے اللہ کا رحمت ایسی ہوئی کہ حضور تشریف لے آئے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس قدر پہلے سے مسلمان ہو گئے اور شیر و شکر ہو گئے وہ جھگڑے بھی مٹ گئے لڑائیاں بھی مٹ گئیں اب تو روحما ابے ایک دوسرے کے پیار سے محبت بھائی خدا کی شان ہے اب ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہود اور منافقین نے مل کر انہوں نے کہا کہ یہ تو بھائی ایسے قبیلے تھے جو کبھی آپس میں نہیں ملے اور ان کو ہم لڑاتے رہے ان کو ہم لڑاتے رہے اور ہم اپنے فائدے حاصل کرتے رہے لیکن یہ جب سے ان کی سلو ہو گئی یہ حضور کے سوا تو کسی کی بات ہی نہیں مانتے کوشش یہ کریں کہ ہم ان کو لڑا انہوں نے اپنے شاعروں کو تیار کیا شاعر نے آگے جناب پرانے پرانے اشعار سنائے جس زمانے میں کبھی ہاؤس کے جھگڑے تھے خدرت کے جھگڑے تھے ان نے ایسے ایسے اشعار ان کو سنائے کہ وہ سب کا جو جنگیں تھی وہ سب کا جو دماغ میں لڑائیاں تھیں وہ یاد آ اور جب یہ باتیں یاد آتی ہیں تو آدمی جوش میں آ جاتا ہے آدمی پھر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا آپ دیکھیں نا آپ کا کوئی تعلق ہے کسی سے مدت گزر جائے آپ بھول گئے آپ بھول گئے لیکن اچانک اس کا خط سامنے آ گیا اچانک اس کی تصویر سامنے آ گئی تو آپ کو بات یاد تو اسی لیے جب وہ اشعار ان نے پڑھے تو ان کا جوش بھی بھڑک اٹھا ان نے کہا یاد لاؤ سننے کا یاد الطرج انہوں نے کہا کہ نکلاؤ کبیلے والوں نے کہا نکلاؤ آج پھر لڑتے جوش میں آ گئے یہ چونکہ جی اتنی مارشل قومیں ہوتی ہیں نا جی جو بڑے بڑے قبائل یہ چونکہ جتنی مارشل قومیں ہوتی ہیں نا جی جو بڑے بڑے قبائل ہیں تو اب جیسے آج کل بھی دیکھ رہے پٹھان ہیں بلوچ ہیں ان کو لڑنے کا موقع نہ ملے پریشان ہو جاتے کہ کیا کریں نہیں نہیں میں مذاق نہیں کر رہا میری اپنا کبھی ہے میں کوئی سید کرے گی تھوڑا ہوں تو یہ با... یعنی اب یقین کریں ہمارے گھر سے جہاں ہمارا دیہات میں اصل گھر تھا اس کے قریب ایک جگہ ہے اچھ شریف جو ایک تاریخی مقام جس کی ایک بہت بڑی تاریخ یعنی ہمارے اس پورے پنجاب میں ملتان ہے اچ شریف ہے یہ ایسے مقام ہیں جہاں اللہ کے اولیاء اللہ آئے حضرت بابو سبحانی آئے حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے بلکہ بڑا مثال مشہور ہے کہ اس میں تو سوال لاکھ اللہ کے اولیاء آئے یعنی اتنے اللہ والے وہاں گزرے ہیں اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کا اور آج تک ان کی کتابیں اور آج تک ان کے مختوطات اور علوم پڑھنے والے ہیں افسوس ہیں کہ وہ مقامات بھی اب اہل بدعت کے ہاتھوں میں کہیں روافذ ہیں کہیں بدعت والے ہیں یعنی جیسے کہ علامہ اقبال نے باتم کیا تھا کہ میراث میں آئی ہے انہیں وسنت ارشاد زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشے یہ تو وہی ہے نا جی باپ مر گیا تو بیٹا گدی پہ بیٹھا تو بہرحال وہ شریف جو ہے جی اس میں سالانہ میلے لگتے ہیں تین میلے ہوتے ہیں ایک ہفتے میں ایک میلہ ہوتا ہے دوسرے ہفتے میں ایک میلہ ہوتا ہے اور پھر سب سے بڑا میلہ جو ہے وہ تیسرے ہفتے میں ہوتا ہے اور یہ سالانہ ہوتے ہیں اور باقاعدہ ہوتے ہیں اور لاکھوں کی مخلوق وہاں آتی ہے اس میلے کو دیکھنے کے لیے یعنی جگہ ہی ملتی ہے آدمی کے تو ہمارے کچھ کبائل ایسے ہیں ماشاءاللہ کچھ بلوچ ہیں کچھ اور ہیں کچھ اور ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں کہ ملے والے دن تیار ہو گیا نا ہم نے لڑنا جھگڑا کوئی نہیں کوئی ان کا آپس میں تنادا نہیں شریف آدمی ان کو ٹھیک ہے جوانی دیکھنی ہے تمہارے جوان کیا کرتے ہیں ہمارے جوان کیا اچھا یہ بھی دونوں طرف شرط ہے جس کا مر جائے مقدمہ بھی نہیں نکلتا مر گیا تو مر گیا اب اس کا کیا ہی بعض کبائے ویسے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی رحمت کریے ہمارے افغان بھائی ہیں پٹھان ان کا بھی ایک مزاج ہے وہ اس سے بدل نہیں سکتے اچھا کسی کوئی, کوئی غیر ان کو نہ ملے لینا اپنے سے بھی لڑنا شروع کر اپنا اپنا مزاج ہے اپنا اپنا سوچ ہے کیا کریں ابھی آدت ہوئی ہے اور دیکھ رہا جی مثال کے طور پر اب ہمارے پسند ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو ساری زندگی ایک عادت ہوگی نہیں علاج کی یہ اگر ریٹائر بھی ہو جائیں بوڑھے ہو جائیں تب بھی بات تو یہی کریں گے کیوں آدت ہوگی ساری زندگی جو آدمی ایک چیز کرتا رہا کرے کیا وہ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم لوگ رات کو جب تک کتاب نہ پڑھے نیتنیا آدت ہو گئی کیا کرے آدمی یعنی ایک بجے ڈیڑھ بجے کم از کم رات کو میں سوتا ہوں ڈیڑھ بجے کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی پھر وہ کتاب پڑھتے پڑھتے کبھی وہ چہرے پہ گر گئی کبھی سینے پہ گر گئی کبھی گستاخی اللہ معاف کرے کبھی سائڈ پہ بھی گر گئی اب تو ابھی پڑھ کے رکھ دوں گا لیکن رکھنے کا موقع نہیں ملتا انسان نیند آ گئی تو بہرحال میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بھی لڑائی کی چونکہ ایک سو سال لڑتے رہے تو ہو گئے حضور پاک کو کسی نے خبر دی کہ یار لڑ رہے حضور پاک تشریف لائے اور آتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کیا کر رہے وہاں نفیق ہوں میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم لڑ رہے ہو انہوں نے کہا تو اللہ اللہ پتوں یاد سنا بس شہتاج نے ہمیں فتنے میں الجھا دیا تھا اللہ اچھا ہوا کہ آپ تشریف لے آئے ہم پتہ نہیں کہاں کھو گئے تھے آپ نے فرمایا انتی تو یہ جو تم نے نعرے لگا رکھے ہیں کوبیت کے کیے آؤث اور خدرج. یہ نارے جو ہیں یہ بدبو دار نعرے ہیں یہ کیا ہے قومیت کا نعرہ لسانیت کا نعرہ صوبائیت کا نعرہ اسلام ان کو نہیں اہمیت دیتا سب مسلمان ہیں بھائی ہیں تو ان کو تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو وفیق اب رسول اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہے یہ تو خطاب ہے صحابہ کو اس خاص واقعے میں اس کا مانا یہ تو نہیں کہ حضور ہر جگہ موجود ہے اور ہر امت میں موجود ہے اور قیامت تک موجود ہے یہ تو آیات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیت کس اس اسباب نزول کتابیں اتری اچھا اسی طرح دیکھیں ایک صحابی ہے حضور کے ولید ابن عقبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ فلا قبیلے کی طرف جا کے تم امبالے نکات جمع کر کے لیا اچھا خدا کی شان ہے اس اللہ کے بندے کی ان قبیلے والوں سے پہلے سے کوئی دشمنی تھی زمانہ جاہلیت سے جھگڑا تھا اچھا بستی والوں کو پتا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا برسول آ رہا ہے وہ جناب استقبال کے لیے نکلے اور ہمارے ہاں استقبال تو پھر اسی طرح ہوتا ہے نا شادی پہ بھی فیرنگ کرتے ہیں کبھی کبھی دلہا مر جاتا ہے خوشی میں فیرنگ کرتے ہیں شادی میں اور بس جناب گولی کی بات ہے بس گولی ادھر ہوئی نفی عمال میں ایک دفعہ خود سفر کر رہا تھا ٹانگ کا تو وہاں جو جو ہمارے استقبال کرنے والے لوگ تھے ماشاءاللہ تو وہ اس قدر بے دھڑک ہو کے گولیاں چلا رہے تھے فائرنگ کر رہے تھے کہ میرے ساتھ دو موروی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت یا ہمیں اتار دیں کہا یا یہ ہے کہ کم از کم آپ کی گاڑی خراب ہو جائیں گی ہمارے بھی شام نکلنے والا ہے کیا ہو رہا ہے نے کہا کیسے اتار دو تم کو انہوں نے کہا حضرت ابھی یہ کل تو خوشی رہے ہیں اب دیکھیے ایک ہاتھ سے بھی وہ ہلا کے مار رہا ہے اگر ذرا ہل جائے ہم تو کہیں میں نے کہا جی اب جائیں یا نہ جائیں یہ خان ہے یہ نہیں باز آ سکتے یہ نہ روکنے سے روکیں گے ایک نتیجہ یہ ضرور نکلے گا کہ یہ ہمیں ساری زندگی کے لیے بز کا تانا دے گے جینے نہیں دیں گے کہیں گے کہ یار یہ تو بلوچ رہے ہی ایک گولی سے گئے ہم استقبال کریں بیوقوف ہے یعنی بے وقوفی ہم ہیں اب گولی اسے بھی کسی کا استقبال ہوتا ہے اور یہ نہیں میں مزا آ رہی ہے مسجد میں بیٹھ کے بات کر اور یہ بھی نہیں کہ دو سو چار سو ہیں نہیں ہزاروں کی تعداد میں راؤنڈ لگا دیں گے وہ ان کو مزہ آتا اب اس کا کیا کہتے ہیں میں خود اپنے میرے دوست ہیں مینگورا میں سبات کے علاقے میں ان کے گھر میں مہمان تھا تو ان سارے ہم بہت سارے میرے ساتھی تھے ان کو ہم سلا کے توڑنے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے علیحدہ چونکہ اوپر کی منزل پہ ایک کمرہ سے الگ ہے تو ہم نے کہا کہ آپ کو چونکہ نیند نہیں آتی کٹھے سونے کی کہا تو میری تو عادت ہے میں کیا مجبوری تو بہرحال انہوں نے کہا جی آپ کا انداز اوپر ہے تو ہم سب دوستوں کے ساتھ سب کو لٹا کے سلا کے تقریباً دو بجے رات کے ہم نے کہا ابھی سو جائیں کیونکہ کہ صبح ساڑھے چار بجے پانچ بجے اٹھنا ہے انشاءاللہ اللہ نواز سے محروم نہ کرے تو کچھ لوگ تھوڑا بہت تو سو لو بکی کمی جو ہے نماز پڑھ کے پوری کر لیں تو ہم اوپر جب جا رہے تھے تو خان جو ہمارا دوست ہے اس نے کہا کہ وکی صاحب کی کلشت چلاؤ میں نے کہا کہ کیوں چلاؤں کوئی وجہ اب کیسی بات کر دیکھو نے کیسے چل یہ خاص کلشن کوف اور یہ کوزی اور میں نے کہا خدا کے بندے میں نے تو کبھی برسی نہیں مت کی تو یہ کلشن کوف چلا گیا اور پھر دو بجے رات کے مجھے اکل تو سناؤ اکل تو بتاؤ کوئی اکل کی بات ہے کہ دو بجے رات کے بلڈنگ کی چھت پہ کھڑے ہو کے آدمی پیر کرے یہ سارا علاقہ اٹھ جائے اس نے کہا مکی صاحب خوش بھی نہیں ہوتا ادھر روز ہوتا ہے اور میں نے کہا خدا کے لیے اس میں شروع کر دیا اچھا ہمارے جو نیچے شادی بیٹھے ہوئے تھے ان نے کہا ہم پہ حملہ ہو گیا اب جناب کوئی موری صاحبان غسل خانے میں کوئی میز کے نیچے چھپا ہوا ہے اور کوئی جناب صوفے کے پیچھے بیٹھے ہوئے یاسین القرآن حکیمر المرسلین وہ کہتے ہیں لا آخری وقت ہے بھئی کلمہ پڑو لا الہ موری صاحبان جناب بے ہوش ہے اور اوپر تماشا ہو میں نے کہا نیچے دروازے کھڑک رہے ہیں ان کا تو پتا کرو وہ زندہ بھی ہے کہ فوت ہو گئے نیچے آئے ان کو ہم نے جب انہوں نے ہماری آواز ہو گیا حضرت کو حملہ ہو گیا میں نے کہا خدا کا خوف کرو کوئی ہم نے کہا یار دو بجے رات کو بھی کرتے ہیں میں نے کہا اس کو سمجھاؤ میرا کیا کسور ہے ان نے کہا حضرت یہ ہے کہ کم از کم یہ گھر والوں کو آپ ہدایت کر دیں کہ ہم تو اپنا وز شو کر کے نماز پڑھ لیں گے یہ بھی سارے کپڑے دھلوائے کہ رات کو دو اس اچھا اور خدا کی شان پہاڑ کا علاقہ ہو اور کرشن کوف کا فائر ہو نا جی وہ تو پھر ایک ایسی سنسراہٹ پیدا ہوتی ہے اللہ معاف کرے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ اچھے خاصے آدمی کا ہو شڑ جائے وہ گونج بنتی ہے نا پہاڑوں کی صدا ہوتی ہے کہ ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہو ویسی سنو آپ گنبد روا عمارت میں بولے نا جو آپ کہیں گے وہ آواز ہے تو بہرحال حال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا جی کہ وہ بھی بےچارے استقبال کے لیے نکلے اور انہوں نے استقبال میں فیرنگ شروع کی اور ولید ابن نے نے کہا ہاں ان کا مطلب ہے وہ پرانی دشمنی ان کو یاد آ گئی نے مجھے پہچان لیا یہ مجھے نہیں چھوڑے گیا وہ جناب بھاگا پیچھا اس نے گھوڑا دوڑا دوڑایا اور سیدھا حضور کی خدمت میں آیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ بستی والے تو اللہ معاف کرے کافی لوگ ہیں تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تلوار لے کے سارے بات نکلے ہوئے یہ تو اچھا اللہ کا شکر ہے کہ میں بھاگا حضور کو بھی غصہ آ کہ عجیب بات ہے مجھے کہتے ہیں کہ اپنا آدمی بھی بھیجو زکوٰ کے لیے اور میرے زکات لینے والے کے لیے کہا کہ تلوانے والے کے لیے بجائے کے لیے بجائے اس کو قتل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں حضور نے فرمایا خالد بن کو کہ فور فوج لے کے اپنا جوانوں کا دستہ لے کے جاؤ اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دی اتنا ضرورت اللہ کے نبی کے ساتھ دھوکا حضرت خالد مریض کا فوراً جوان لے کے دستہ لے کے آور ہوئے اور راستے میں جاتے جاتے حضرت خالد کو خیال آ گیا کہ پتہ تو کریں واقعہ کیا, کیا ہے اتنی جلدی ساری بستی اسلام چھوڑ گئی انہوں نے آدمی بھیجا تحقیق کی انہوں نے کہا جی وہاں تو اذانے ہو رہی ہیں نواز ہو رہی ہے جماعت ہو رہی ہے دکھا پھر کیسے ہو گئے حضرت خالد نے کہا چراط ٹھہر جاتے ہیں صبحوں کو پھر دیکھتے ہیں صبحوں کو گئے صبح بستی بستی میدان ہو رہی ہے جماعت ہو رہی ہے نوازیں ہو رہی ہیں لوگ مسجدوں میں بیٹھے قرآن تلاوت کریں حضرت خالد نے پوچھا کو اللہ کے بندو ولید کے ساتھ گئے حضور ہم تو استقبال کے لیے نکل نکلے تھے انہوں نے کہا تو کہا وہ کافر ہو گیا مجھے قتل کر رہے تھے کہا ہمارے تو فرشتوں کو بھی بتا رہے تو اب انہوں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تو اس میں یہ آیت نادر ہوئی کہ انجا کم فاس کم بن پتو سیواد ان, بنبع ان, تسیبو فعلتم ان فیکم رسول اللہ لو یو تیو کم فی کسیم مینل اللہ نے فرمایا اگر کوئی فاسق خبر لے کے اہم خبر لے کے آئے جب تک خبر کی تصدیق نہ کرو کوئی اقدام نہ کرو ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں کچھ کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں ندامت کا سامنا اٹھانا کا پڑے اور بالبو رسول اللہ اور جان لو کہ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے اگر تمہاری ہر بات مان لے جیسے ولید نے آ کے کہا گیا حضور وہ بھی مان لیتے اور ہر بات میں عمل ہوتا جائے تو تم تو مشقت میں پڑ جاؤ تو یہ اسباب فی کو رسولو ہو یا فی فیک و رسولوں کا مانا ختاب ہے آپ کے صحابہ کو آپ کے اس زمانے میں اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ حضور تمام امت میں کیمت تک ہر جگہ موجود ہیں مکے میں بھی موجود ہیں مدینے میں بھی موجود ہیں پاکستان میں بھی بنگلہ دیش میں بھی ہند میں بھی پھر عقل کی بات ہے کہ فی کو رسولوں کا یہ اچھا اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں فیرا ربی سبھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وغیرہ کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کے کوئی دین اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ کی شان کے خلاف فعارض انہو آپ ان کے سحراض کریں بیٹھے نہیں حتہ یا خود ہی حدیث سے جب تک کہ وہ اپنی بات کو بدل کے دوسری بات شروع نہ کریں آپ ان کے ساتھ نہ رہیں تو حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ جو غلط مجالس ہیں وہاں آپ کا بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو اگر حضور ہر جگہ موجود ہے ناوزب اللہ تو دنیا میں تو کتنے غلط کام ہو رہے ہیں کتنے دنیا کے اندر غلط محفلیں ہیں کتنی غلط مجلسیں ہیں کتنی گناہوں کے اڈے ہیں کتنی فواہشات و منقرات کے اڈے ہیں تو ہر جگہ موجود ہونے کا کیا من عقل کی بات کریں کہ شان بڑھا رہے ہیں یا سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو ایک غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے الٹا گھٹا رہے ہیں اب ان کی ایک اور دلیل یہ ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کہتے ہیں الم تارا کئی فالب کبھی الم ترائی بنی اسرائیل لم تارا, الم تارا. کیا, آپ کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نے نہیں دیکھا تو کہتے ہیں جی معنی یہ ہے کہ حضور نے دیکھا اس کا مطلب ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر تھے تو دیکھا کیا صابف کا واقعہ کب ہے اگر حضور ہر جگہ موجود نہیں ہوتے تو اللہ باغ آپ کو کیوں فرماتے کہ الم تارا علم تارا کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہتے تھے آپ دیکھو اس سے رویز ثابت ہے جب حضور کا ہر جگہ دیکھنا ثابت ہے تو پھر ہر جگہ حاضر ہونا بھی ثابت ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ بھی اسی طرح کا دھوکہ ہے حالانکہ علم الم تلا کئی اصحاب الفیل ال یجعل کئی دا ہمفی تل حالانکہ یہ واقعہ صاب فیل کا جو قصہ ہے یاد رکھیں اس وقت تو میرے سرکار محمد مصطفیٰ بولے دا سانت الفیل یعنی اسی سال حضور پیدا ہوئے ہیں چائے کہ ابھی تو آپ کا بچپن بھی نہیں گزرا لیکن ساری کتابیں ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی لفظ رویت ہوتا ہے لیکن مراد رویت علمی ہوتی ہے اس لیے سینی نلی کا لم سر کئی فا نپو کا رپو کبھی سہول من علم تلم یا وہ ہم کیا کیا حضور آپ کو علم نہیں ہے کہ جو واقعہ اصحاب فیل کا گزرا ہے تو کبھی رویت بسری ہوتی ہے اور کبھی رویت علمی ہوتی ہے اچھا جو واقعہ اتنا مشہور ہو کہ گویا ہم دیکھ رہے ہیں اصحاب فیل کا واقعہ بھی اتنا عرب میں مشہور تھا کہ گویا آپ کی نظروں کے سامنے کیوں کبھی انہوں نے ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے بےچاروں کبھی کوئی آدمی مکے میں ہاتھی لے کے کہا گیا گیا تو سب تو اس لیے یہ ایک ایسا اجوبا روزگار تھا جیسے آج بھی آپ اپنے کسی بندے کو جا کے ہاتھی دکھائیں جیسے کبھی نہ دیکھا ہو تو وہ تو حیران ہو کے رہ جائے گا وہ کہے گا بتائیں نہیں کیا چیز تو اس لیے اس کا مانو یہ نہیں ہے کہ حضور ہر چیز دیکھ رہے ہیں کبھی رویت بسری ہوتی ہے کبھی رویت قلبی ہوتی ہے اور کبھی رویت علمی ہوتی ہے یہاں مراد رویت علمی ہے کہ رویت بسری ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ترجمہ کر کے اور اللہ کے قرآن کو بدل کے اچھا اس کے بعد دیکھیں خود حضور کیا فرماتے حج تر حضور کا حضور کا آخری حج مبارک فرض ہونے کے بعد یہی پہلا حج ہے اور یہی آ اسی لیے اس کا نام بھی حجت دیدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنا عظیم خطبہ دیا ہے یاد رکھیں کہ آج بھی دنیا میں جتنی حقوق انسانیت کے المبردار ہیں جتنے بھی حقوق انسانیت کے دنیا میں چارٹر بنے ہیں جتنے ہی حقوق انسانیت کا حقوق عالمیت کا تحفظ انسانیت کا حقوق انسانیت کا مقامی انسانیت کا عظمت انسانیت کا رفاتی انسانیت کا بڑے بڑے منشور ہیں دساتیر ہیں خدا کی کسب ہے وہ سب کے سب چربہ ہیں خطب حجت الدا کا اصل وہ درجمہ ہے جو میں نے بدری پاک نے خطبہ دیا بات یہ ہے کہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہے دیکھو نا جی آج پوری طب ہے آپ میڈیکل کے ماشاءاللہ طالب علم ہیں ڈاکٹر ہیں آپ دیکھتے ہیں اگر اصل اس طب کا بنیادی طور پہ اس کا موجد موسس کون ہے لیکن اس کا نام نہیں لے بدلتے بدلتے بدلتے ذہن اسے نکال دیں گے بولنا کوئی آدمی نام نہیں لے گا کہ ابن علی سینا کون تھا کوئی آدمی نام نہیں لے گا اور اس تو کون تھا کوئی آدمی نام نہیں آئے گا کہ فلا فلا جو علماء مسلمانوں کے گزرے ہیں طب میں فلسفے میں ان کا کیا عظمتیں تھی اور ہم نے یہ کن سے لیا ہے جب یعنی پورے عالم میں اسلام کے علوم کا یعنی سورج نصف النہار پہ تھا اسپین میں کرناٹا میں اور اس وقت یہ یوگ جہالت کی وادیوں میں ٹکرا ان کے پاس کیا تھا تاریخ اٹھا کے دیکھو تو اس لیے جناب والا کہ آپ اس بات کو یعنی اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ خطبہ میں حجت ودا پہ ادور کیا فرم نے فرمایا فرمائیں خزو آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھ سے حج کے بنا سے کا کام شاعر صاحب لے لو مضبوطی سے سیکھ لو لعلی لا اراکم بعد بادامی ہاضا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کے بعد تمہیں نہ دیکھوں تو, حضور تو فرماتے ہیں کہ نہ دیکھوں اور آپ کہتے ہیں آپ ہر سال دیکھتے ہیں اور ہر وقت دیکھتے ہیں ہر جگہ دیکھتے ہیں اور ہر جگہ حاضر اچھا ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا گیا رسول اللہ حضور نے فرمایا کہ کیا مس میں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا تو صحابہ نے پوچھے رسول منترا من لمترا من لم جن کو تو آپ نے دیکھا اور جن کو آپ نے نہیں دیکھا ان کو بھی پہچان لیں گے کی کیونکہ امت تو آپ کی بعد میں بھی تو آئے گی نا صحابہ کے بعد تعبین کے بعد تباہ تعبین کے بعد بہت قیامت تک کے لیے تو آپ نے فرمایا ہاں من ارا من آراہ جن کو میں نے دیکھا پہچان لوں گا جن کو میں نے نہیں دیکھا بھی پہچان لوں گا تو صحابہ نے کہا حضور جن کو نہیں دیکھا ان کو کیسے پہچان لیں گے معنی یہ ہے کہ صحابہ بھی حاضر نادل نہیں سمجھتے تھے پر نہ کہتے ہیں عجیب بات ہے میں ہر جگہ سے موجود ہوں حاضر ہوں نادل ہوں تو پھر کیسے پوچھ رہے ہو کہ میں کیسے پہچانوں گا لیکن حضور نے کیا جواب دیا حضور نے فرمایا کہ کیا والے دن اللہ تبارک تعالی میری امت کو بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے مثال دی کہ اگر تمہارے پاس گھوڑے کھڑے ہوں سیاہ بھی ہیں پھلانے بھی ہیں کبیت بھی ہیں لیکن ان میں کوئی اب لکھ گھوڑا ہو کہ جس کا سارا بدن سیاہ ہے لیکن چار پاؤں اور باتیں پہ سپیدی ہے کیا اس کے پہچاننے میں مشکل ہوگی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے پہچاننے میں کیا مشکل ہوگی آپ نے فرمایا کیا مت والے دن میری امت کے وزو کے آزاد جو ہیں وہ روشن ہوں گے جب میں ان کے آزا پہ روشنی دیکھوں گا تو پہچان لوں گا کہ میری امت ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو ہر جگہ ہادر دادر کیا بات کر رہے میں اللہ مادر اور ناظر جو ہر جگہ نشانی اسے پہچانی اسے پہچاننے کی کیا ضرورت ہے اس لیے یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا یا اس قسم کے دلائل دینا جو ہے اللہ کے نزدیک وہ قرآن کے بھی خلاف ہیں حدیث کے بھی خلاف ہیں اجماع کے بھی خلاف ہیں قیاس کے بھی خلاف ہیں اور قرآن کا ترجمہ یہ نہیں کہ چودہ سو سال کے بعد جو جی میں آئے کر ڈالے بلکہ ہم قرآن کے ترجمے کو دیکھنا ہوگا سب سے پہلے حدیث رسول مبارک کی نظر سے اور صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس زید بن ابن صابق فلفائے راشدین عبد ابن عبی اللہ علیہ ان کے بعد پھر تابعین کا دور ہے پھر محدثین کا دور ہے اور پھر علماء ربانیین کا دور ہے یہ مانا چھوڑا ہے کہ اللہ کے قرآن کو بدل دیں اور اپنے حقیق میں شرک بھر دیں وہ آخر و دون آل رب العالمین میرا اسلام واجب الحترام کو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو آپ کی اس مسجد مبارک مسجد مستشفہ میں دروس عقیدے کے بارے میں الحمدللہ متواتر محاضرات میں دروس میں میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں اور اب جس مسئلے پر ہمارا سلسلہ درس کچھ دنوں سے جاری ہے وہ مسئلہ ہے جس کو معروف طور پہ عوام الناس میں حاضر اور ناظر کے نام سے جانا جاتا ہے علمائے حقہ کا اہل سنت والجماعت کا سلف صالحین یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر خلف تک تمام علماء حق کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب عالم ماں و ما یقون اور عالم موجود موجودات و معدومات وما ہوا الى ان علاقیاما اس علم غیب علم محیط علم کامل کا مالک جو ہے صرف اللہ کی اور اسی طرح یہ عقیدہ اہل حق ہے کہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونا حاضر معنی موجود ناظر معنی دیکھنے والا تو یہ صفت جو ہے یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے کیونکہ اللہ کے علم میں ہیت ہے تو معیت علم ہر چیز کو حاصل ہے تو ہر جگہ کو یا کہ موجود ہے لیکن معیت علم کے ساتھ اسی طرح اپنے اولیاء کی معیت نصرت کے ساتھ ورنہ اللہ کا مقام جو ہے وہ عرش الا ہے کبا آئے کو بشا نہیں سبحان تو اسی طرح زبر زبر کا دیکھنا زبر زبر کا اللہ کے سامنے ہونا موجود ہونا یہ صفت اللہ کی ہے ان دونوں صفات میں اگر کوئی بندہ اللہ کے سوا امبیا کو ملائکا کو اولیا کو عالم الغیب سمجھے چاہے لاکھ تعویلیں کرے کہ یہ عطائی علم ہے اور وہ ذاتی علم ہے تو لیکن وہ اپیل ہے اسلام سے حالت اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ ابو صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر گھر میں ہر مقام پہ ہر زمان میں حاضر بھی ہیں موجود بھی ہیں ناظر بھی ہیں دیکھنے والے بھی ہیں تو یہ عقیدہ رکھنے والا جو ہے ب اتفاق صلف امقلف قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کافر ہو جاتا ہے اسی لیے علماء اہناف نے علماء دیوبند نے اسی طرح علماء حقہ نے علماء اہل توحید نے اور علماء عرب نے علماء اجم نے یہ متفق اللہ فتوہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے اور کہے کہ میں اپنا نکاح کرتا ہوں اور ایک گبا میرا اللہ ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں یقر وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے حضور کو بھی حادر نادر سمجھایا اس مجلس میں تو یہ عقیدہ تھا اسی پہ میں نے کچھ دلائل عرض کیے تھے اب جو سلسلہ تھا یہ تھا, یہ تھا کہ ہمارے جو مخالفین ہیں یعنی جو حضور کے حاضر نادر ان کے دلائل کیا ہے کیا ان کے پاس واقعی دلائل ہیں یا نہیں ہیں یا ضد ہے یا شبہات ہیں کیونکہ انہوں نے بھی آخر کتابیں لکھی ہیں جیسے بکیا سے عنفیت ایک کتاب ہے اسی طرح ان کی ایک کتاب جا الحق ہے اسی طرح ان کی ایک کتاب جو ہے ملفوظات اعلی حضرت کے نام سے ہے اسی طرح اور بہرال ان کی کافی کتابیں ہیں تو ان میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی ہر جگہ حاضر ہونا یہ بلکہ وہ تو اس حد سے بھی بڑھ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے تو ایک کنہیا لال گزرا ہے وہ کہتے ہیں وہ کافر تھا لیکن وہ بھی ایک وقت میں کئی مقامات پہ موجود ہوتا تھا لہذا وہ بھی حاضر نہ دوں تو وہ کہتے ہیں جب وہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی کیوں نہیں ہو تو بہرحال ان کے کچھ دلائل میں نے ذکر کر دیے تھے آج ان کے دلائل کے بارے میں میں نے ایک آیت مبارک تلاوت کی اس سے بھی وہ دلیل پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کا صحل رحمت اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ دونوں جہاں کے لیے رحمت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مانتی. وہ کہتے ہیں اب دوسری جگہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے وہ رحمت ہی کل شی اور میری رحمت جو ہے اس نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا ہے ہر چیز کو اپنے ڈھانپ لیا ہے یہ احاطے میں لے لیا ہے تو گویا ہر چیز پہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی رحمت سے باہر نکلے دو ہو گئے اور تیسرا قرآن کہتے ہیں ان رحمت اللہ من المحسری کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسن ہند کے قریب ہے ان نے کہا جب حضور رحمت ہے اور رحمت ہر مومن کے قریب ہے اور رحمت نے پوری کائنات کو ڈھانپ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور بھی ہر جگہ موجود ہیں کیونکہ حضور رحمت ہے اور حضور کی جب رحمت ہے تو اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہے۔ اللہ کی رحمت نے تو پورے ذرے زرے کو ڈھانپ لیا ہوا ہے کوئی ذرہ ایسا نہیں یہاں اللہ کی رحمت رہو اور پھر اللہ نے خود لفظ فرما دیا قریب کہ ان رحمت اللہ قریب الم کہ میری رحمت جو ہے وہ لوگوں کے قریب ہے تو وہ جناب کہتے ہیں جب قریب ہے حاضر ہوں گے تو قریب ہوں گے ناظر ہوں گے تو قریب ہوں گے لہٰذا اس آیت سے بھی اور ان آیات مبارکہ سے بھی وہ اپنے ماننے والوں کو سبرے گبرے خود بھی لاتے ہیں یعنی ایک آیت کہاں سے نکالی بمار سلح کھائی رحمت اللہ اور دوسری آیت کہاں سے نکالی ہو رحمت اللہ شہید وہ آپس میں ربط ہو رہا ہو انہیں تو دلیل دینی ہے انہیں تو اپنے لوگوں کو متبین کرتا ہے اور آگے چونکہ بیچارے آمت الناس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ قبال ہے جی حضرت نے تو آج کمال کر لیا ہے کہ دیکھو اللہ کے قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور ہر کسی کے قریب ہے جب حضور ہر کسی کے قریب ہے تو حضرت ناظر کا مانا یہی ہوتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے تو اب جناب پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ کم از کم اللہ کے قرآن میں تحریف اور معنی بھی تو نہ کرتے اپنی طرف سے خود تو معنی نہ بناتے نہ قرآن کم از کم اگر ہم سے کوئی غصہ تھا ہم سے کوئی ناراضگی تھی تو ہمیں دو گالیاں دے دیتے پر غصہ نکال لیتے لیکن اللہ کے قرآن کے معنی کی تحریف نہ کرتے بما ارس اللہ کا اللہ ساری دنیا کی تفسیریں اٹھا کے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بھیجنا جو ہے یہ رحمت ہے یعنی ارسال رحمت ہے ایک ہے کہ ہم نبی پاک کو رحمت بنائے ایک ہے کہ اللہ کا بھیجنا رحمت ہے وہ تو ترجمہ ہی بھیج رہے ہیں پوری دنیا کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ اللہ نے فرمایا بما ارو صلاح کا اللہ رحمت اللہ <لِلعالبین> میرا مدنی یہ میرا بھیجنا جو ہے یہ رحمت ہے جہاں والوں کے لیے کہ میں نے جہان پہ رحمت کی اور محمد مصطفیٰ کو نبی بنا کے بھیجا اس میں کوئی شک نہیں حضور کا نبی رحمت ہے لیکن یہ مانا اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کا وجود کا ایک ہے آپ کی بیسط کا رحمت ہونا اچھا اگر رحمت سے مراد ہر جگہ ہے اللہ برمت ہوں رسل الریاح بشرمبئی رحمتی کہ جب بارش آتی ہے اس سے پہلے ہم ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں جو بینی رحمت کی خوشخبری لے کے جاتی ہیں ٹھنڈی ہوا لگے لوگ یار ملوم ہوتا ہے بارش آ رہے. لیکن ہوا بارش والی لگ رہی ہے بہت ٹھنڈی ہوا ہماری تو ہوا جو ہے وہ بھی رحمت ہے اس کا مطلب ہے کہ ہوا بھی ہر جگہ حاضر نہ ہے کیونکہ وہ بھی رحمت ہے تو لہٰذا چوبیس گھنٹے ہوا ہر جگہ کھڑی ہے اور خام خواہ لوگ شکوا کرتے ہیں یار اتنے دنوں گئے ہوا بند ہے ہوا چلتی نہیں تو اس کے معنی سے تو ہوا ہر جگہ موجود ہو ہر وقت موجود اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے عورتیں کیوں پیدا کی ہیں فرمائن میں نے تمہارے لیے بیوی اسی لیے تو بنائی ہے کہ تمہارے اندر محبت اور رحمت ہو تو بیوی بھی تو رحمت ہے تو ہماری بیوی بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہوگی ماشاء اللہ اپنوں کے پاس بھی اور برائیوں کے پاس بھی اچھا مسئلہ نکالا ماشاء اللہ پہلے تو بیوی لوگوں کو بھیجے نا کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر کا کام کرے انہیں تو اللہ کے قرآن کو بدلنے کا کتا کا کو خوف تو ہونا چاہیے نا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے شان ادب بڑھ رہی ہے یا ہم گستاخی کر رہے ہیں اچھا حضور ہر جگہ حضرت مانسک ہے اگر ایک جگہ گانے کی میں بولو حضور وہاں بھی حاضر نظر کیا سیدھا کلب ہے ڈانسنگ ہارڈ ہے اور بڑے بڑے کاسینو ہے جہاں ساری دنیا کے جوئے ہوتے ہیں لاس ویگاس میں آپ دیکھیں تو جو کا جو بجٹ ہے نا روپیہ آپ کے ملکوں کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے تو وہ جو کی محفل ہے اچھا ڈانس کی محفلیں ہیں وہاں باقاعدہ ہر فلور پہ کھانے پہ ہر, ہر وقت